الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الامياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله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 فلحبی مبارکن گیارہویں شب رمضان المبارک سن چودہ سو سینتیس سے نہضب اور اشرائے موصرت کی پہلی مبارک شب یہ ہے پاکستان کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک ساعتوں کی برکتیں ہمیں نصیب کرے اور رمضان المبارک کی جو گھڑی جو تاریخ آپ کو نصیب ہے دنیا کے جس بھی خطے سے آپ مدنی چینل کے اس سلسلے میں شامل ہیں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبل آپ کو ان ساعتوں کی برکتیں نصیب فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس میں خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہی وہ توفیق دے کہ یہ نیکیاں اس کے کرم سے اس کے فضل سے وہ دن جن نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی ہمارے لیے زیادہ نجات بنے زیادہ آخرت بنے استقبال مدنی مذاکرے کا یہ سلسلہ لے کر آگے چلتے ہیں گاہے گاہے اس استقبال مدنی مذاکرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان المبارک میں معمول شریف بھی بیان کرنے کا سلسلہ رہا ہے تو نیت ہے کہ وقتاً فروقتاً ان شاء اللہ اٹ وجل پیار آقاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادات کریمہ ہیں ادائی مبارک ہے جس کا تعلق رمضان المبارک سے ہے یہ آپ کے گوشت گزار کیے جائیں حضرت امام عبد الوہب شاہ رانی اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور پتہ ہے یہ ایسے بزرگ ہیں کہ اگر ایک لسٹ بنائی جائے کہ جس میں اس امت کو پہنچنے والے فائدے کی بنیاد پر رینکنگ کی جائے کہ جن بزرگوں کی کتابوں سے ملفوظات سے اس امت نے بہت زیادہ فائدہ اور نفع اٹھایا ہے تو اس لسٹ میں حضرت امام عبد الوہاب شاہ ارانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نامی نامی اس نے گرامی بھی بہت اوپر ہوگا بہت زبردست بزرگ ہیں یہ ان کی ایک کتاب ہے کشف الحمد شریف اس میں انہوں نے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعینہ علیہ ولیہ وسلم کی رمضان کے موقع پر افطاری کی ایک ادا یہ نقل کی ہے تو چلیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں رسول اللہ کی افطاری صلی اللہ علیہ وسلم مزہ جب آئے گا کہ کرام جب حدیث بیان کرتے تھے نا تو تصوری تصور میں وہ یعنی منظر سوچنے کی کوشش کرتے ہوں گے تصور جماتے ہوں گے تصور جماتے تھے اور یعنی جو بھی روایت بیان کی گئی ہے واقعہ بیان کیا گیا ہے اسے تصور میں محسوس کرنے کی کوششیں کرتے تھے اس کا لطف جو ہے پھر وہ دوبارہ ہو جاتا ہے کوشش کرتے ہیں ہم بھی بزرگوں کی نقل اچھی ہے اور اس کی برکتیں تو ہیں ہی تو تصور جما کر سنیے امام عبد الرحاب شارانی علیہ رحمان نے جو نقل کی ہے وہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ ربزی اللہ تعالی عنہا سے یہ کیفیت نقل کی گئی ہے فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والی مصنم کو روزے کی حالت میں دیکھا آپ کھجور پکڑے سورج کے غروب ہونے کا انتظار فرما رہے ہیں آپ खजूर پکڑے سورج کے غروب ہونے کا انتظار فرما رہے ہیں جیسے ہی وہ ڈوبا آپ نے کھجور مبارک موئے में میں ڈال لی تو لکھا ہے کہ پیارے آتاب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ पानी और پانی اور دودھ اس سے پسند खजूर पानी और پانی اور तीन یہ تین چیزیں ہیں جن سے پیارے آقاد صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں پسند فرماتے تھے اب یعنی پہل کس سے کرتے تھے تو پہل کے حوالے سے اکثر تو ظاہر ہے کہ یہی روایتیں ہیں کہ مدینہ والے مصطفی صلی اللہ عنیہ وسلم کھجور شریف سے ابتدا فرمایا کرتے تھے اور اس کے بعد مشروب پی لیتے ہیں یہ لکھا ہے کھجور سے ابتدا فرماتے اور اس کے بعد پھر مشروب پی لیتے یعنی پینے کی چیز استعمال فرماتے تھے اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے حدیث شریف میں کہ اگر کھجور نہ ہوتی تو جو ہے وہ چند گھوٹ پانی پر افتار فرما لیتے تو امام نووی علیہ رحمٰ نے بھی یہی نقل کیا ہے کہ درست یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھجور لیتے پھر پانی جیسا کہ حدیثیں صحیح سے ثابت ہیں لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم افطار کے موقع پر پہلے مشروب لیتے ہیں یعنی پہلے پانی لیتے اور پھر کھجور وغیرہ کا استعمال فرماتے ہیں تو یعنی اس طرح کی روایت میں الفاظ ملتے ہیں کہ جب حالت روزہ میں ہوتے تو افطار کے وقت مشروب سے ابتدا فرماتے تھے اور امام عبد العبد الروف مناوی رحمۃ اللہ تعالی نے اس حدیث شریف کی تحت لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کی چیز کو کھانے کی چیز پر ترجیح دیتے تھے افطار کے وقت آ, اب یعنی دونوں باتیں آ اب اس کا جو ہے نا اس میں تصویک یعنی ریکاؤنسلیشن کیسے ہوگی تو الحمدللہ علماء نے بہت کام کیا ہوا ہے ہمیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں علم بڑھانے کی ضرورت ہے تو کنفیوز ہو کر تو ہم اپنے آپ کو ہی پریشان کریں گے پازیٹو تھنکنگ ہونی چاہیے جب بھی کسی دینی معاملے میں اشکال وارد ہو یعنی کوئی کنفیوژن آ جائے ڈفیکلٹی ارائز ہو جائے تو نالج ایکسپینڈ کرنا چاہیے علماء دین کی خدمت میں حاضر ہو کر مزید اس کر کے سوالات پوچھ کر جو اس کے آداب ہیں اس کے مطابق اپنی نالج لیول کو اپنی نالج بیس کو بڑھا لینا چاہیے تو امام ترمیزی علیہ الرحمٰن نقل فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم سرما میں کھجور سے افطار فرماتے اور موسم گرما میں پانی سے یعنی سردیوں میں کھجور سے ابتدا کرتے تھے اور گرمیوں میں پانی سے ابتدا کرتے تھے اچھا اب ایک اور مزید کی دلچسپات معلوماتی بات سماعت کر لیجئے سیرت مطارع سیرت مطالعہ سے متعلق مطالع. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں رمضان المبارک کی تشریف آوری خدمت میں حاضری گرمیوں ہی میں ہوئی ہے یعنی yani سارے رمضان موسم گرما میں آئے ہیں تو اس لیے محبسین کرام نے اس میں لکھا ہے علماء نے کہ یہ جو سردیوں میں کھجور سے ابتدا فرمانے والا معاملہ ہے یہ نفلی روزے اور یہ جو کیفیت بیان کی گئی نفلی روزے سے متعلق ہوگی اور جب یعنی مشروب کا استعمال فرماتے تھے پانی پینے کی چیز کا استعمال فرماتے تھے تو اس کی بھی کیفیت کا بیان کیا گیا ہے تو یہ بھی معلومات کے لیے آپ کی خدمتیں پیش کر دیتا ہوں ام المؤمنین نے آپ کے مشروب لینے کی کیفیت بھی بیان فرمائی ہے یوں نہ ہوتا تھا کہ آپ ایک سانس میں ہی مشروب پی لیتے بلکہ گون گون کر کے مشروب لیتے آپ روایت کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی ایک سانس ہی میں نہ پیتے بلکہ دو یا تین دفعہ سانس لے کر پیتے تو یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری مبارک کا حال تو ہمیں بھی افطار میں بالخصوص اطمینان اور سکون کی کیفیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے یہ یاد رکھیے دیکھیے جب ہم روزے سے ہوتے ہیں نا تو پھر ہماری جسم کی جو میٹابولک ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی ہوتی وہ سلو پڑ چکی ہوتی ہے جو ڈائجسٹو سسٹم ہے نظام انہضام ہے یہ فنکشن نہیں کر رہا ہوتا کام نہیں کر رہا ہوتا تو اب ایک دم اس پر اتنا زیادہ بوجھ ڈال دینا کہ وہ جو سارا سسٹم دن بھر سے رکا ہوا ہے اور اس کے اوپر ہم اپنی بےتداری سے اتنا زیادہ بوجھ ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہم مستق... آنے والے وقت میں اپنے آپ کو بیمار کر بیٹھے السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ السلام علیکم محمود بھائی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کئی فعال ہو گیا حبیب الحمد للّہ شاہبہ اللہ جی غلام نصربائی کیا سمجھا رہے ہیں ہمارے مرد جین کے نام کو پیارے آتاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطار کی چند کیفیات کا بیان اچھا مبارکی جی مبارک مبارک جی افطار مبارک, مبارک, مبارک کا حال بیان کیا تھا ایک روایتی بیان کی تھی کہ پیارے آتاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست مبارک میں کھجور مبارک ہے اور انتظار فرما رہے ہیں کہ سورج ڈوبے جیسے سورج ڈوبا تو پورے مبارک میں جو ہے آپ نے کھجور استعمال فرما اور مشروب پینے کی کیفیات کا بیان کیا اور یہ بیان بھی کیا کہ اختار میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور پانی اور دودھ پسند تھے تو پھر اس میں پھر ابتدا کس سے کرنی چاہیے اس کا کچھ معروضات پیش کی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو تو اخطار اور سیرت مبارکہ کے حوالے سے تھا ذہن کہ ان دونوں کو مربوط کر کے ان کی خدمت نہیں ہوتا کبھی اس طرح کی چیزیں کبھی ہمیں بتائی نہیں جاتی ایسا لگتا ہے جی کہ یہ ایک اتنا طویل موضوع ہے تربیت اولاد جی اتنا طویل موضوع ہے یعنی زندگی کے آپ کئی پہلو اور کئی گوشے ایسے دیکھ لیجیے جو ہمارے تشنا ہیں امیر نہیں ہے اور جب ہمیں اسپیشلی میں مدنی چینل کی یا دعوت اسلامک یا مدنی ماحول کی بات کروں جب ہمیں کوئی بات پتہ چلتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یار اچھا بات ہے یار اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب جو کنٹینیو دیکھتے ہیں نا مدنی چینل یا اس طرح کے بیانات جو مستقل آتے ہیں ان کے لیے روز تو کوئی نئی بات ہر بات نئی نہیں, نہیں ہوگی روز نئی بات ضرور نکل سکتی ہے ماشاء اللہ لیکن ہر بات نہیں ہوگی یہ نہیں نکل سکتی نا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک جی ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے جی لیکن لرننگ کا ایک پرنسپل ری انفورسمنٹ بھی ہے نا یعنی کہ سیکھنے کا ایک اصول دوہرائی بھی ہے اور دل میں قرار پکڑنے کے لیے یہ نفسیاتی طور پر بھی یہ بات نتب ثابت ہے اور عام بزرگوں کا بھی قول ہے ماں تقررہ تقررہ بار بات کی یعنی بار بار کی دہرائی دن بات یاد رہی یاد رہتی ہے دل میں قرار پکڑ لیتی ہے ہم اپنی بات کنٹینیو کرتے ہیں سوالات ذرا مدنی چرک کے مجھے بھی دیے ہوئے شامی دیکھتے رہے مدنی چین کے ناظرین آج کے سوالات تیاری ہے کاغذ قلم ڈائری کاپی موبائل جو بھی جس جو ذریعہ آپ استعمال کر سکتے ہیں سوال نوٹ کرنے کے لیے جواب آپ نے سوال لکھتے سوال تین ہوں گے اور ایک ہی میسج میں تینوں جواب آپ نے لکھنے ہیں تینوں جواب ایک ہی میسج میں آنے پر اور درست آنے پر آپ کا نام کودازی میں لیا جائے گا یاد رہے آج کو اندازی ہے اللہ اکبر آج مدنی چنہ کے ناظرین کے لیے بھی قرآندازی ہے آج فیضان مدینہ کے موتقفین کے لیے بھی قرآن اندازی ہے اور دیگر جگہوں پر جو ایک ماہ کے ہمارے موتقفین اسلامی بھائی ہیں آج ان کی بھی قرآندازی ہے تین قرآندازیاں ہیں دیکھیے کون خوش نصیب بھائی بھائی ہے جس کا نام حج کے لیے نکلتا ہے جس کا نام عمرے کے لیے نکلتا ہے یا جس کا نام بغداد معلّا کی زیارت کے لیے نکلتا ہے آج کا پہلا سوال قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں دوسرا سوال بتائیں کون سا پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے انٹرسٹنگ بتائیں کون سا پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے تیسرا سوال جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو کون سی زبان بولتے تھے اللہ اللہ پرندہ بولے جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو کون سی زبان بولتے تھے یہ تین سوالات بدنی چینل کے ناظرین آپ سے کیے گئے ہیں ان کے جوابات ایک دو تین ون ٹو تھری کر کے آپ جو نمبر آپ کو مدنی چینل کی اسکرین پہ دکھائے جا رہے اس پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں درست جواب اور ایک ہی میسج میں تینوں جواب آنے کی صورت میں آپ کا نام بھی قرآن دازی میں شامل کیا جا سکے گا صلو علی صلو صلو اللہ علیہ علی علی علی جی و, و جی پر اپ تو میں ہی ارض کر رہا تھا غلام رسول بھائی اور مدنی چین کے ناظرین آپ بھی تھوڑی سی بات میرے میں غور کریں ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات ہیں جن میں ہم اپنے بچوں کی اگر شروع سے ہی تربیت کرتے تو آج شاید یہ انداز نہ ہوتا بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں ہم کر سکتے ہیں تربیت لیکن نہیں کر پاتے اور بہت ساری اس میں پھر نقصان کے اندیشے ہوتے ہیں میم ایک ویڈیو مجھے دکھائی گئی جی اگر ہم ابھی ویڈیو دکھا دیں exactly. تو یہ کہ کنیکٹ کنیکٹنگ ہو جائے گی جو میں نے تربیت ساپوارس کی اگرچہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بنائی گئی ہوں جو میرا گمان ہے لیکن ایک मैसेज ہے پیغام ہے پبلک میسج ہے ایک عوامی پیغام ہے ایک سیکھنے سکھانے کا پیغام ہے تو دکھائیے وہ ذرا ویڈیو ہے یہ رکھ جائیے رکھ جائیے رکھ جائیے حیرے حیرے حیرے پیارے بھائی भाई भाई ٹوٹی یا پائپ وغیرہ سے से لگا کر ہرگیز کبھی پانی نہ پیئے کیونکہ اولن تو یہ خلاف تحریر ہے دوسرا یہ خطرہ ہے کہ ٹوٹی یا پائپ وغیرہ میں کوئی کیڑا مکوڑا چھپا ہو اور وہ پانی کے ساتھ پیٹ میں چلا جائے یہ ایک پیغام تھا جی کہ پانی بغیر دے کے نہیں پینا چاہیے مجھے وہ ایک بار میں نا مسلمان اطبا کے واقعات پڑھ رہا تھا تو ایک یعنی نام مجھے اب ذہن سے نکل گئے تو لیکن واقعہ یاد رہ گیا کیونکہ واقعہ ایسا ہوتا تھا تو وہ بادشاہ یا کوئی امیر تھا تو وہ بہت بیمار پڑا اور اس کا جو ہے نا وہ دن بدن کمزور ہوتا گیا اور علاج کریں اور وہ درست نہ ہو صحت یاب نہ ہو اب جو ہے جو حکیموں کا بورڈ تھا اطبا کا وہ پریشان کہ کریں تو کیا کریں جو رئیس الطبا تھے تو وہ جب نبز انہوں نے چیک کی تو انہیں نبز جو ہے نا وہ جگر میں کسی چیز کی موجودگی کا پتہ دیتی تھی لیکن اس کو علاج سمجھ میں نہ آئے اس ٹائم سرجری اور آپریشن کا اس طرح کا ظاہر ہے کہ ایڈوانس جو ہے نا وہ نہیں تھی ٹیکنالوجی اس طرح کی تو اب وہ سوچتے رہے سوچتے رہے کہ کیا کریں ایک دن بہرل وہ انہوں نے کہا کہ چلیں جی یعنی فلاں جگہ جو ہے نا آپ واک پہ یا جو بھی ہے سیر سپاٹی کے لیے وہاں چلیں وہ لے گئے اس نے جو اپنے مذاہب تھے اور جو سپاہی تھے ان کو سمجھا دیا بجھا دیا کہ یہ کرنا ہے وہ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ لے کر گیا کہ جہاں تالاب کوئی ایسا تھا کہ جس پر کائی جمی ہوئی تھی بہت زیادہ یعنی گاڑی اور گلی قسم کی کائی جمی ہوئی تھی اس میں اب یہ جو اب دیکھیے جو ہوا ہے میں وہ بتا رہا ہوں اس میں اگر کوئی مثال کے طور پر خلاف شریعت کام ہوا ہے تو میں نقل کر رہا ہوں کیونکہ اصل مقصد جو ہے نا وہ سبق وہ کچھ اور ہے جو میں انشاءاللہ شاء آخر میں بیان کروں گا اس نے اشارہ کیا سارے سپاہیوں نے وہ امیر جو یا جو بھی بادشاہ تھا اس کو پکڑا اور جیسے یعنی چاروں ہاتھوں پاؤں باندھے اس اس کا منہ کھول کے نا اس نے وہ کائی وہ اٹھائی اور اس کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا وہ یعنی اتنی غلیز کا اور وہ کیا وہ کھائے ہو لیکن وہ اس نے زبردستی اس کو مطلب وہ یعنی اس کے منہ میں ٹھوسی ٹھوسی تو جب وہ یعنی ہڑبڑا کے سارے یعنی چھوڑا اس کو تو وہ تو مطلب کراہک کی وجہ سے اس نے تو پہ پہ کرنا شروع کر دی اب جب وہ اس نے کافی بڑی سی کہہ کی تو اس میں کوئی چیز جو ہے نا وہ کھدک سے دیکھا تو وہ جھونک تھی جھونک اچھا جھونک جو وہ یعنی خون چوس لیتی ہے چچڑی بھی اسے کہتے ہیں تو پھر اس حکیم نے بتایا کہ جو طبیب تھے کہ اصل میں یہ کہیں جا رہے ہوں گے یعنی کسی اپنی مہم پر ہوں گے یا کہیں ہوں گے تو انہوں نے پانی جو پیا وہ آلودہ تھا اور وہ آلودہ پانی پینے میں یہ جو جھونٹ تھی نا چھوٹی ہوگی اس وقت یہ ان کے اندر چلی گئی دیکھ جی اور یہ وہاں جا کر یہ مطلب ہوگی اور یہ خون چوس چوس کے ابھی اتنی بڑی ہوگی اب اس کو نکالنا اتنا بڑا تو پھر مجھے یہی سمجھ میں آئی کہ کوئی اتنی زبردست قسم کی یعنی جو یہ جو مطلب نظام نظام کی حرکت وہ الٹی اتنی تیزی سے ہو کہ یہ پریشر سے باہر آ جائے تو پھر میں نے کہا کہ ایسی کون سی ایسی یعنی کراہت والی چیز ہو سکتی ہے کہ جو اس کی طبیعت کو اتنا وہ کرے کہ یہ اتنی مطلب طے کر دے طے کر دیں وہ بھی اتنی یعنی بہت زیادہ قوت کے ساتھ سب شریعت متحرہ کہ اگر ہم تعلیمات کو دیکھیں تو دیکھ کر پانی پینا یہ مطلب جو بھی پانی پینے کے سنتیں اور آداب ہیں ان دیکھ کر پینا بھی شامل ہے اور دیکھ کر پینے کے فوائد ہی نقصان کوئی بھی نہیں ہے ہمارے عموماً دیکھ کر پانی پینے کا تو اب ایسا بغیر دیکھے پانی جی ابھی دیکھیں یہ ایک تو ویسے ایک غیر تہذیبی انداز ہے لوگ بوتلیں بھی منہ پر لگا لیتے ہیں تو یہ بھی مطلب یہ پسندیدہ نہیں ہے اب اس میں مجھے جب یہ میں نے منظر دیکھا تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا ماڈرن طبقہ ہے یعنی آج کل ہم ایئرپورٹ ادھر ادھر جاتے ہیں تو ایک باقاعدہ کولر لگا ہوا ہے اور کولر کا بٹن دباؤ, بٹن دباؤ, دباؤ تو तो یوں نکلے گی اور جناب لگا باپ ارے باپ میں تو بولوں یہ تو پانی پیے گا کم وہ گرائے گا زیادہ اور یہ تہذیب کی اتنی پرچار کرنے والے لوگ انہوں نے یہ کیا مطلب کہ غیر تہذیبی انداز کا پانی کیونکہ یہ گلاس بچانے کے لیے اور اس سے بچانے کے لیے اس سے بچانے کے لیے کہ منہ نہیں لگے گا نل کے اوپر اور لوگ پانی پی لیں گے لیکن اس میں نقصان کے پہلو اپنی جگہ پر لیکن پانی جو ضائع ہو رہا ہوتا ہے یہ اپنی جگہ پر اس میں مجھے کوئی ضائع ہوتا ہوا نظر آیا تھا جی, جی پانی ضائع ہونے سے بچائیے چاہے اگر ہم ویڈیوز بنائیں یا دکھائیں یا جو بھی کریں پانی ضائع ہونے سے بچانا چاہیے کہ اس میں بہت مطلب احتیاط کی ضرورت ہے اور جب بھی پانی پئیں دیکھ کر پئیں اس طرح مطلب کہ منہ لگا کر پانی نہیں پینا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے اب یہ کہ شروع سے اگر یہ تربیت کا فسلہ کا ہمارا جاری رہے نا اپنی اولاد کو شروع سے آج آپ کے دفتر پر آپ کے بچے بیٹھتے ہیں انہیں ابھی سے مینر سکھائیں روڈ پر چلنے کے آنے کے اٹھنے کے بیٹھنے کے, بیٹھنے کے بولنے کے طور طریقے کھانا گرائیں نہیں پلیٹ صاف کر لیں پانی اس طرح پیئے کھانا اس طرح کھائیں تو ایک ان شاء اللہ جب को بچے کو ٹوکتے तो وہ تو کھائے گئے ہی نہیں یہ عام طور پر خیال ہوتا ہے اس کو ٹوکتے نہیں کھائے گئے نہیں وہ ٹوکتے نہیں کھانے تو دو ہے ٹوکنے یہ بات بھی غلط صوبہ نوٹسبل ہے کہ اتنا بھی نہ ٹوکیں کہ وہ آپ کے ساتھ کھاتے ہوئے بیٹھنے میں ہی گھبرا اصلاح جی جی اصلاح کرنے کے بھی بہت سارے اصول ہیں ماشاء اللہ دیکھیے سب سے بنیادی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کسی کی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو لمبی نہ کریں اوکے جتنی مختصر سی بات میں آپ اصلاح کر سکتے ہیں نا سمجھیں کہ اسی قدر آپ کی بھی عزت ہے اس کو سمجھنے میں فائدہ ہے اور انشاءاللہ اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہوگی بعض لوگ سمجھانے بیٹھتے ہیں نا تو ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے تک اور آدھے آدھے گھنٹے تک ایک ہی بات بار بار ریپیٹ بار بار ریپیٹ بار بار رپیٹ کرتے چلے جاتے ہیں اس پر یہ سمجھانے کا انداز نہیں ہے بعض اوقات آ جاتی ہے ایسی کیفیت والد پر آ جاتی ہے والدہ پر آ جاتی ہے استاد پر آ جاتی ہے کبھی کبھار ایسی کیفیت اگر آ بھی گئی اور آپ نے خدا نہ خاصا ایکسٹرا آرڈنری اگر آپ نے اس کو سمجھانے کے مراحل تھے کر لیے دس کلو میٹر پھر اگر آپ پھر آپ رجوع بھی لائیے نا پھر آپ شرمندہ اگر ہو رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے لمبی کر دی تھی یا نیت نہ بولنا چاہیے تھا تو بعد میں اس کو احساس دلائیں کہ میں نے کچھ زیادہ طویل آپ کو مطلب کہ وہ لیکچر دے دیا مجھے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ یہ باپ کی غلطی تھی آپ نے اس کی غلطی درست کرنے کے لیے خود آدھے گھنٹے کی غلطی دوسری کر دی اس نے غلطی کی تھی دو منٹ کی آپ نے غلطی کر لی آدھے گھنٹے کی اب آپ کے آدھے گھنٹے کی غلطی پر تو دو گھنٹے سمجھائے گا تو آپ کا کیا حال ہوگا آپ بولا یار غلطی اتنی بڑی نہیں تھی سمجھا اتنا بڑا تو کہ اس نے بھی تو ایک سینٹی میٹر کی غلطی کی تھی تم نے کیوں مطلب کہ پوری پانچ فٹ کی غلطی سمجھانی شروع کر دی تو ایک تو سمجھانے کا انداز مختصر ہو پھر سمجھانے کا انداز ہے نا ہو نہ کہ ہاکی ہو اگر آپ مشفقانہ انداز جس کو شفقت بھر انداز کہتے ہیں اگر شفقت بھر انداز سے کسی کو سمجھائیں گے نا تو شاید وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائے اگر آپ کا انداز حاکیمانہ ہوگا مہیز ڈانٹنے والا ہوگا اور تحکم جس کو کہتے ہیں کہ بالکل وہ جھاڑنا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے سمجھنے میں یا سمجھانے میں آپ بھول کھا جائیں یا وہ نہ سمجھ سکے کیونکہ وہ آپ کے انداز میں کھو گیا بات اس کی دل میں اترے گی نہیں کیونکہ جو نرم ہوتی ہے نا وہ اتر جاتی ہے جو سکیل ہوتی ہے نا وہ اٹک جاتی ہے تو اپنی گفتگو میں نرمی رکھیں لطافت رکھیں جتنی نرم ہوگی اور جتنی مطلب کہ ملائم ہوگی اتنی جلدی جیسے کہ آپ ایک سخت نوالا بن میں ڈالیں اس کو اتارنے میں دقت ہوگی ایک نرم نرم کھچڑی سی دہی میں ڈوبی ہوئی اگر منہ میں ڈال دیں تو آپ کو کوئی زحمیت ہی نہیں ہے کہ بھوکے اندر چلی جائے گی پانی سے بھی اندر ڈالنے کی ضرورت نہیں تو اس طرح کی کن چیزیں سامنے رکھیں اور کبھی کبھی سمجھائیں بار بار نہ سمجھائیں کہ بار بار سمجھانا یہ وقار خراب کر دیتا ہے یہ بھی یاد رکھیے گا اگر آپ ایک شخص کو بار بار سمجھاتے رہیں گے بار بار ٹوکتے رہیں گے تو وہ آپ سے کٹے گا وہ کترا جائے گا سامنے بھی نہیں آئے گا پتہ ہے کیا کچھوں کا تو منع کر دے گا یہ کروں گا تو منع کر دے گا تو بعض اوقات حکمت عملیاں والدین کو استاد کو بڑوں کو اختیار کرنی پڑتی ہیں جہاں جیسا موقع ویسی وہاں ایک اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کلام پڑھیں وہ یہ بھی کہیں گے کہ ہم ابھی سب کو سمجھا رہے لمبی نہیں کرو خود بھی پیڑ کر یہ لمبی کر رہے ہیں نہیں کب موقع آئے گا پھر لمبا کلام پڑھ دیں گے نا ایسے تو نہیں آج کیا پڑھیں گے صاحب آپ کا کوئی ذہن ہے ہے کچھ ایسا کر دیں چلے مدیجہ کے ناظرین ناشری سنتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو سرکار مدینہ راحت قلب وسینہ فیس گنجینا صاحب معتر پسینہ باعث نضول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کے رخ روشن کا دیدار کوئی ایسا زمانہ نہ گزرا ہوگا کہ جب اس شاق اس کی تمنا نہ کرتے ہوں شاید ہی کوئی ایسا امتی ہو جس بات کی تمنا نہ رکھتا ہو کہ مجھے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ ول علی وسلم کا پیارا پیارا دیدار نصیب ہو جائے اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل کی اسکرین پر جو شہر دکھایا جا رہا ہے اگرچہ اس کی پٹی نہیں ہے اس کا نام مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کیا نام ہے لیکن میں ان تمام عاشقان رسول کو جو مدنی مذاکرے میں شامل ہوئے ہیں خوش آمدید کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے او تاخیر مدی مذاکرے میں شریک رہنے کی نیت فرما لیجئے لیجیے سلو الحبیب صلی اللہ اشاک نے دیدار مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بڑے بڑے مطلب کہ وہ کلام کیے درود پاک بھی ایسے بیان کیے گئے کہ جسے پڑھنے سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جاتا یہ مبارک پور ضلع بہاول پور پنجاب پاکستان پارک سیرانی کا کہ ماشاء ماشاءاللہ عشقان رسول جماعت جی آیا نو اور اس میں یہ ہے کہ تمنا ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کب کس کی یہ تمنا پوری کر دے ہم نہیں جانتے اور یہ اس مسترف کرم کی باتیں ہے تو آئیے آج ایک ایسی ہی تمنا والا کلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں میرے اگر میری آ سرمے کی طرح لگ جائے تو صرف ایسا نہیں کہ میری آنکھ روشن ہو جائے گی میرے دل کی آنکھ بھی روشن ہو جائے گی میری ظاہری نظر بھی مدینہ مدینہ اور میرے اندر کی جو نظر ہے جو باتین کی نظر ہے جو دل کی نظر ہے یہ بھی اس کا بھی کیا عالم ہوگا کہ وہ ہے نا کہ وہ کا لکھا نظر آئے ہے نا ہاں بسر کے ساتھ بصیرت رن ہو بسر کے بس بس ساتھ شاید ہو سکتا ہے کہ اس نے ابھی تک نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ کا اب تک دیدار نہ کیا ہو لیکن تمنا تو کس کی نہیں ہوتی تو اللہ کرے کہ آج عشرہ مغفرت کی یہ پہلی رات شب جمعہ ہماری یہ آرزو یہ تمنا پوری ہوتی رہے اور ایک کاش ان آنکھوں کو ایسی شہادت نصیب ہو کہ بس آنکھوں کو رخ روشن نظر آ جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی جس آنکھ نے وہ آنکھ کیا <تصفيق> کیا مجھے یاد آ رہا ہے آ کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا تو وہ صاحبی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ آنکھیں تو تھی تیرے حبیب کا جلبہ دیکھنے کے لیے ل... <laughs> یہ آنکھیں تو تھی تیرے حبیب کا جلبہ دیکھنے کے لیے مولا جب تیرے حبیب ہی نہ رہے تو ان آنکھوں کا کیا کروں گا الل... رابی کہتے ہیں ابھی یہ ہاتھ دعا سے نیچے نہ آئے تھے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی یہ عشق رسول نہیں تو کیا ہے چن کے ہے اگر محبت کتنی کامل ہوتی چلی جائے گی یہ منزل اسی قدر قریب آتی چلی جائے گی کون سے جام تھا قادری جام تھا جام تھا کہاں پیا یہ ہمیں بھی مل جائے کیسے ملتا ہے کہاں ملتا ہے کلام جب لکھا جاتا ہے جی تو لکھنے والا جو لکھ رہا ہے وہ جس کی طرف لکھ رہا ہے لکھنے والا جانے جس کی طرف لکھ رہا ہے وہ جانے سے دوسرے لگتا ہے ناخت گفتہ نے مجھے روزے دے دیا تو دل کو بڑھایا ہے بجانے نہ دیا اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے تی رکھا ہے اسے دل نے گھمانے نہ دیا کیا ہے جامع محبت جو نوری ہمیشہ اس کا رہ یہ سب میں کیفیٹ ہوتی ہے وہ حضرت نے بھی کتنے پیارا لکھا ہے ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا اے خدا کے بندو میرے کوئی میرے دل کو دل دے دیا یعنی یہ سب نکال کے کسی کو دے دیتے ہیں دل دے دیا نہیں اسے محبت ہو گئی وہ اتنا مطلب کہ وہ ہو گیا کہ اس کی یادیں ہیں اس کے ہی باتیں ہیں تو اب حضرت امام سنت کتنی پیاری بات لکھ رہے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں لکھ رہے ہیں نا ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ابھی پاس, پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدا آیا نا کوئی نا نا کوئی گیا نا آیا پھر دل ملا پھر دن ملا اور کہاں ملا فرماتے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا کا چل پتا چلا بشکل در روزہ کے مقابل اللہ اللہ وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا پھر وہ آگے نا یہ نہ پوچھ کیسا پایا پھر وہ پوری کیفیت ہے کہ اب اس دل کی کیفیت کیا تھی پھر حضرت نے وہ لکھا ہے کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں تو یہ وہ بڑے مطلب سنے آشار ہے نا لیکن ظاہر ہے کہ وہ بڑی وہ کیفیت والے اعلیت کیسا لگتا ہے اشعار ہیں وہ اتنے پڑھے بھی نہیں جاتے ہمارے یہاں عموماً کلام میں کہ کبھی یہ, کبھی یہ کیفیت ہے تو کبھی یہ کیفیت ہے تو کبھی یوں ہو رہا ہے کبھی یوں ہو رہا ہے تو ایسا ہو رہا تھا تو یاد آ جائے ابھی بیٹھتے ہیں ابھی اوپر بیٹھتے ہیں یاد آ جائے نا یہ مل جائے نا کلام تو انشاءاللہ یہ اگر ابھی بنا دے گا ابھی گا الحبیب اللہ علیہ سلحیب مدری چرا کے ناظرین اور ہمارے مختلف مقامات پر جو حاضرین جو ہیں ان سب کے لیے ابھی ایک بڑی اہم احتیاط بیان کرنے جا رہا ہوں اور ابھی پتا چلا ہے کچھ اس طرح کی باتیں تو احتیاطی طور پر کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں آئیے دیکھتے ہیں سنتے ہیں ایک آج کی احتیاطی تدبیر سندو الحبیب صلی اللہ تعلحمد جس سے کہ میں نے پہلے عرص کی تھی ارض کیا تھا کہ آج ناظرین سے بھی جو سوالات کیے گئے ہیں ان کی بھی قرآندازی آج ہی ہوگی لہٰذا جو تین سوالات آپ کو کیے گئے تھے ہو سکے اگر ابھی تک آپ نے اس کے جوابات نہیں بھیجے تو جوابات بھیج دیجئے تاکہ درست جواب دینے والے کا نام بھی قرآن اندازی میں شامل کیا جا سکے اچھا احتیاط جو ہے نا وہ اس کا بڑا عجیب وہ غریب قسم کیا ایک پس منظر ہے امیلہ سنت کی بھیارت ہو رہی ہے ماشاء اللہ صلو علی الحبیب البیب اللہ, اللہ, اللہ تعالی علی محمد, محمد, محمد, محمد, محمد وہی طرف وہی طرف اور انشاءاللہ بھی اللہ مدری مذاکرے کی طرف ترکیب بنے گی ان شاء اللہ ہو سکتا ہے کہ آج بھی کسی پیارے پیارے میٹھے مدنی مننے کی زیارت ہو جائے مدنی چینل کی اسکرین پر آج بھی ہوگی ارے آج تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ فلو حبیب بارک اللہ جب بھی کوئی طرح دیکھ خوبصورت چیز پیاری چیز پسندیدہ چیز سر پس چیز, پس چیز نظر آئے ماشاءاللہ کہہ لیا کریں اللہ نظر بس سے بچائے آمین ملا پسند آئے کسی کا آپ کی آواز بچہ تو بچہ پسند آئے تو اس پر بھی ماشاء یا بارک اللہ کہنا چاہیے جی وہ ماشاء نظر لگ سکتی جی وہ کسی بھی پسندیدہ کسی بھی اچھی چیز کو عمدہ چیز کو یا چھوٹے بچے عام طور پر پرکشش ہوتے ہیں تو تعجب سے دیکھیں گے نا کسی اچھی چیز کو تو نظر لگتی ہے اس لیے ماشاء اللہ بار کلّ کہہ دیں گے تو نظر نہیں لگے گی ماشا اللہ کہہ دیں یا بارک اللہ کہہ دیں اچھا یہ ماں کی نظر لگ سکتی ہے, ماں کی نظر لگ سکتی ہے جی ہاں باپ کی بھائی بہنوں کی ماں کی باپ کی دادا کی بک ان کی نظر لگنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں یہ میرا پوتا ہے دودھ کے رشتے کا جی جس کو جو جو آپ دیکھتے ہیں حسن رضا آپ کا پوتا رضا دوتا دوتا رشتے کا دودھ کے رشتے کا جی ماشاء یہ رضائی رشتے جو ہوتے ہیں بابا ان کو مشہور کرنا چاہیے جی, جی, جی ہاں میں اللہ مطلب میرے پاس ہوتا ہے یہاں آج کل کیا بات ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد احتیاطی بات جو عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ آج کل کچھ اس طرح کی اطلاعات مل رہی ہیں میں اطلاع کی تو میں اتنی دے نہیں جاتا لیکن ایک بڑی بے احتیاطی تو ہے کہ جو خواتین اپنے کپڑے خریدنے کے لیے بازار جاتی ہیں دکانوں میں جاتی ہیں تو وہاں ایک چینج روم بنا ہوتا ہے بابا آپ بھی سماعت کر رہے ہوں بابا آپ بھی سن رہے ہوں گے امیر سنت تک آواز اگر پہنچ رہی ہو تو وہاں ایک چینج روم بنا ہوا ہوتا ہے جس میں بعض اوقات عورتیں جا کر کپڑے تبدیل کر کے سائز چیک کرتی ہیں کچھ اس طرح کی اطلاعات ملتی ہیں کہ آج کچھ شریح قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کچھ اندر میں بعض اوقات ایسے اتنا ملی ہے کیمرے بھی نسٹ کیے ہوئے ہیں تو اگر کیمرے اب کیمرے نفس ہو تو پھر اس میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا تو اس میں میں یہ ضرور بابا کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہیں آپ ایسم مدينہ. تو سمجھے پینا چاہیے یوں؟ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیئے کوئی اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کاثر ہے آپ زمزم کھڑے ہو کر پینا یہ سنت ہے قبلہ رو ہونا چاہیے میرا منہ بھی قبل کی طرف ہے جو دعا مانگیں گے پی کر وہ قبول ہوگی اب پینے سے پہلے یا پینے کے بعد یاد پڑتا ہے پینے کے بعد اللہ بہتر بھائی سب کے لیے دعا کر دیجیے گا واپس اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی کے صدقے میں بے حساب مغفرت سے کی آمین پیاری آمین امت کی مغفرت اور جو مریض بچارے اس وقت مادنی چینل پر ہوں گے یا ان کے نمائندے ہوں گے ان سب کو بھی اللہ شفاتا ہمارے آمین حاضرین کو بھی ان کی بیماریاں بھی دور فرمائے آمین آمین میری عمر کے یا میرے سے بڑے چھوٹے یا میری برادری کے ہیں ان کو بھی اللہ تعالی ان کا بڑھاپا سدھارے کسی کا محتاج آمین نہ آمین آمین آمین آمین اپنے در کا محتاج رکھے آمین آمین اور بے حساب مغفرت سے مشرف بڑھاپے میں آسانی ہو غصہ آمین آئے تو ضبط کرنے کی اس میں قوت آمین بھی اللہ نصیب اللہ, اللہ, اللہ تعالی تو میں یہ ارد کر رہا تھا کہ اس طرح جو خریداری ویسے تو احتیاط یہی ہے مطلب نہیں جانا چاہیے لیکن جو خریداری کے لیے جاتی ہیں اور جو اسلامی بھائی دیکھ یا سن رہے ہیں میری ان سے عرض ہے کہ برائے کرم کبھی بھی اپنی بچوں یا بچوں کو وہاں پر کپڑے چینج روم میں مت جانے دیں اس کے کافی مطلب خبریں ہیں لیکن ظاہر ہے کہ کسی خبر کی چونکہ میرے پاس کوئی تصدیق نہیں ہے لیکن میں احتیاط یہی عرض کروں گا کہ ایسا نہ کریں خدا نا خاصہ کوئی بہت بڑی پریشانی دبے بینک بار ہو یا نہ ہو کوئی بھی غیرت مند شریفن ایسی ضرورت کر ہی نہیں سکتی کسی کی دکان میں جا کر کپڑے چینج کریں یہ تو جو ہوتی حیات سے جو کوری ہوتی وہ کرتی ہوں گے پھر ہو سکتا ہے کہ کبھی مصیبت میں پڑ بھی جاتی ہوں گے اللہ سب کی بہو بیٹیوں کی عزت بچائے ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو در سے حیات دیں بالکل ان پر پابندی ڈالیں گے شوپنگ شو یہ اپنے کیا کہنا چاہیے شاپنگ سینٹروں میں ان کا کام کیا ہے جی تو مردوں کا کام ہے دراصل وہ اقبال اللہ نے اکبال الابادی نے کہا نا دے پردہ کل جو آئی نظر دے پردہ کل جو آئی نظر چند بی غیر قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا مرد بے عقل ہو گئے تو یہ عورتیں جو بازار کی زینت بن گئی شاپنگ سینٹروں کی رونق بن گئی اور اب آپ ماض اللہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ کپڑے بھی وہاں چینج کرتی ہیں تو اس پک فراہ زمین پھٹ نہیں جاتی ایسی بے حیا عورتیں سما نہیں جاتی زمینوں میں جنہوں نے ان کو بے حیا بنایا ان سمیت کیسا نازک دورا گیا بہت نازک دوڑا مدری چینل کے ناظرین خدا کے واسطے اپنے حال پر رہنم کیجیے آخرت میں خدا کو منہ کیا دکھائیں گے اپنی بیٹیاں کو اس طرح آپ آزاد چھوڑ دیا اب زیادہ ایسے واقعات ہوئے تو وہ پتہ چلا نا بلکہ بعض اوقات ایسے سامان برامد ہوئے ہیں کہ دیکھنے میں وہ آپ کو کیمرہ لگے گا ہی نہیں مگر ان کے اندر ایسی مطلب چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ جو مطلب کہ اچھا بعض اوقات تو ایسا بھی کسی نے کہا ہے کہ جیسے شیشے کے سامنے آپ کھڑے نا بابا تو آپ شیشے میں آپ کو آپ نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہ ون وے شیشہ ہے پیچھے تو اس کا وہ لیکن ایسے شیشے بھی ہیں جن میں آپ خود کو دیکھیں گے نا آپ ہی نظر آئیں گے لیکن اس شیشے کے پیچھے بھی کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اس میں آپ آ رہے ہیں تو اب یہ کہ بے حیاں کے جتنے بھی توحفے ملے ہوئے ہیں ان میں ایک یہ بھی توحفہ ملا ہوا ہے اللہ کرے کہ ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب اور ہمارے مردوں کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرما دے اینک میں کیمرا لگتا ہے جی اینک کے ذریعے اس کی مووی بن جائے گی گھڑی میں کیمرا اس کے ذریعے مووی بن جائے گی تو پھر یہ بلیک میلنگ کا سلسلہ الگ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بامی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اب انشاءاللہ میرے سنیں کچھ نیتیں کریں گے اور نیتیں کرنے کے بعد پھر مدنی مذاکرے میں آپ کرم فرمائیں گے تو یہ اللہ کرے کہ ہماری اسلامی بہنوں کو اس طرح کی حیا نصیب ہو ویسے واقعی ان کو مارکیٹ میں بازار میں ابھی جیسے دس رمضان مبارک ختم ہوئی اب یہ جو اشرع آئے گا اور اگلا جو اشرہ آئے گا اس میں ٹھیک ٹھاک بازاروں میں اب رش بڑھے گا ابھی بھی سنا یہ کہ آٹھ نو دس بجے تک تو مارکیٹیں اب کھل رہی ہیں اور لوگ افطاریاں اپنی دکانوں میں مارکیٹوں پہ کر رہے ہیں تو ذرے لوگ جا ہی رہے جی توجہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اب جیسے کہ ہم عید یاد کر رہے ہیں شاق ماہ رمضان کا جانا یاد کر رہے ہیں کتنا فرق ہے ہم میں اور ان میں اللہ کرے کہ ہماری آپ جتنے بھی ہمارے دنیا بھر میں اسلامی بھائی دیکھ اور سن رہے ہیں آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں آپ کے گھر کی اسلامی بہنوں کو حیا کا درس دیں تاکہ وہ سمجھ جائیں محمود بھائی وہ جو شیر ملا آپ کو ہم نے شیر یہ بتایا تھا کہ اعلی مامے بڑا پیارا شعر بیان کیا ہمیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل جو اب پورا خدا کے بندو اسی طرح تو ابھی کیا ہوا ہوگا نہ کوئی قیا نئی قیا نیا کبھی خندر زیر لو کی لا کیفیت بیان کر رہے ہیں نا کبھی خندہ خندا لب ہے خندہ مسکرانا کبھی گریہ گری شب کیا کہتے ہیں تو گئی کبھی زہر لب خندہ ہے کبھی مسکراہٹ ہے تو کبھی رونا ہے کبھی کبھی ہے کبھی غم میں ہے تو کہیں تڑپ رہے ہیں نہ سبب سب ہاں <سؤال> جی غم ہے تو کبھی خوشی ہے کبھی غم کبھی ہے نہ <نا> سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا نہ اسی نے کچھ بتایا کبھی پر You heard it. اللہ کی غلامی پر استحکام اللہ تعالیٰ نے کیا قلم عطا کیا کیا سوچ کی کیا تفقرات اعلیٰ سنت الحمد للہ مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو مدنی چینل پر اور ہمارے متقفین کو مختلف مقامات پہ جس طرح جمع ہوتے آپ سب کو عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں موجود اسلامی بھائیوں کے جو موتقف ہیں ان کے جذبات تاثرات نیتیں وغیرہ دکھاتے ہیں بڑے پیارے پیارے جذبات ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج ہمارے متقفین کی کیا نیتیں ہیں کیا جذبات ہیں کیا احساسات ہیں ٹیچر میں یہ کہوں اگر اس جگہ کو اسلامی یونیورسٹی کا نام دیا جائے تو یہ ایک ایسی یونیورسٹی ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر ہر طبقے کا ہر معاشرے کا ہر عمر کا جو بھی فرد آئے گا بچہ بوڑھا جوان جو بھی ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائے میں اپنی مثال بھی دوں تو میں جیسے کہ والدین کی جو تعظیم ہوتی ان کی ویلیو کا مجھے اندازہ نہیں تھا الحمد للہ یہاں پہ کے بعد میں تو روز ہی دیکھ رہا ہوں الحمد للہ والدین کے اوپر زیادہ ہی مشورہ سے دیر ہے کی قدر کیسے میں پہلے سوچتا تھا کہ مطلب ہمارا کیسے ممکن ہے گانے کے بغیر رہنا فلمیں دیکھنے کے بغیر رہنا لیکن جب میں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوا میں نے آج یزہ صاحب کے پیر صاحب کے نگران صاحب کے جب نگرانی شعراء کے بیانات سنے تو مجھ میں ایک روحانی تبدیلی آئی. اب میں مطلب پڑھ رہا ہوں یا لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہوتا ہوں تو میں گانے نہیں چلاتا حاجی مشتاق صاحب کی ناد چلا لیتا ہوں حاجی صاحب کے بیان چلا لیتا حاجی اظہر صاحب کے مطلب مجھے جو کہ پاسبل لگتا تھا اب پاسیبل ہو گیا بلکہ ہم خود دیکھ رہے ہیں اور کافی مطلب میرے دوست میری وجہ سے میں نماز پڑھنے لگ گیا میرے دوست پڑھنے لگ گئے اب دوستوں میں بھی کافی تبدیلیاں میں نے فیل کی مطلب دعوت اسلام ایک ایسی جماعت ہے جو صرف باتیں نہیں کرتی بلکہ کردار پہ اثر انداز ہوتی ہے یہ کردار کو درست کرنے والی جماعت ہے اور اس کا کام ہم بہت خوش ہیں میری اس وقت ایسی شخصیت ہیں ایسا انسائکلوپیڈیا انسلائک ہیں ہم کوئی بھی کوششن کریں گے نا تو میرے اس میں وہ جواب دے دیں گے غرم مفتی یعنی کرام بھی تشریف روما وہ بھی وضاحت کرتے ہیں ایکسپلین کرتے ہیں مگر میرے اس وقت کی جو بات ہے نا انداز ہے بات کرنے کا طریقہ ہے وہ زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو اس کو اپنے سوال کا جواب یہاں پہ ملتا ہے دو دن پہلے ان کا ایک بیان تھا نگرانی شعبہ کا دو طریقے کے ہوتے ہیں ایک تو گناہ وہ جو کھلے عام کر رہے ہو ایک تو وہ جو کے بارے میں کسی انسان کو ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی گنا ہوتا ہے جیسے کہ حسر کرنا کسی پہ یار اس کو کتنا مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا تو یہ تو اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اس کو اللہ پاک نے دیا اللہ پاک سے دعا کرو وہ کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے نا وہ دینے میں قادر ہے جس کو جیسے میں مرید نہیں تھا یہاں پر آنے کا باپا کا مرید ہی بنا الحمد للہ دعوت نظامی کا بھی جو مدنی میرے خیال سے علم کا سمندر ہے اب جو پروفیسر ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ سوال کیا کریں کلاس میں کیوں کیونکہ سوال کرنا اور پھر اس کا جواب دینا اس طرح یہ طریقہ کسی چیز کو کسی نالج کو پروموٹ کرنے کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ ہے اب جو مدنی مذاکر ہے اس میں سوال کرتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ذہن میں چیز سیو ہو جاتی ہے تو مدنی مذاکرہ میں سوال اور جواب کا جو طریقہ ہے بیسٹ طریقہ ہے اسلام کو مطلب تبلیغ کرنے کا یہ جو ماشاء اللہ داسلامی کے جو مبلک ہیں حاضمن تاریخ جو روز فضر کے بعد جو بیان کرتے حقیقی معنوں میں آپ کی زندگی میں چل کے رہا. آپ کی آنکھیں جاتے ہیں؟ بڑی خوبصورت حدیث سناتا ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا, میں اس شخص کے لیے جنت کے سائے میں ایک گھر کا ذمے دار ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی بحث و تکرار ترک کر دیتا ہے حق پر ہوتے ہوئے بعدوں کا بچے نہیں چیز لے لیتے ہیں. تو بڑے کو بھی سید ہو جاتی ہے نہیں دوں گا بچہ بولتا <hans> نہیں دوں گا اس کو نہیں دوں گا بھی سمجھ میں آ رہا بچے کو مانتے نہیں ہے مارے گا پیٹے گا وہ تھوڑا بہت روئے گا پھر اس کا دھیان میں جائے گا حالانکہ بچے نے ضد کی تو بڑے نے بھی ضدی کی بچہ تو کنورٹیبل ہے فوراً کنورٹ ہو جاتا ہے آپ تجربات کر کے دیکھ لیجئے ایک مثال دے رہا ہوں کانچ کا گلاس اٹھا لیا اب وہ بتائے کانچ کا گلاس اس کے ہاتھ میں ہوگا تو ٹوٹ جائے گا اب لوگ روئے گا ضد کرے گا آپ مارو گے اس کو نہیں مارے نہیں کہاں کا گلاس دے گا پلاسٹک کا گلاس ہاتھ پہ دے اس کو کیا بتا کاندھ نے پلاسٹک اس کو تھوڑی سی تمیز ہوگی بچہ تو بچہ ہی ہے اس کو تو آواز آنی چاہیے ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک بڑے کو چاہیے نہ کرتا آج کا شیری افطاری کا ٹائم ہے تو جناب آپ جیسے کہ شاعری کر کر آپ فارغ ہوئے ہو سکتا ہے کہ آپ غصے میں گئے ہو فجر کی نماز کے لیے اب گھر پر واپس آ گئے اور آپ کو گسا ٹھنڈا نہیں ہوا ہو کیوں آج پتا ہے کہ میرے کو آدھا گھنٹہ ہوتا ہے تو پندرہ منٹ میں نے فیری لا رکھ دی اب آپ بالکل غصے میں گئے فجر میں بھی غصے میں گئے اچھا اب غصہ کرنے سے کیا آپ کی یہ پندرہ منٹ کی سیری بحال ہو جائے گی نہیں ہوگی نا اتنی بڑی بشارت مل رہی ہے آپ بشارت کی طرف توجہ نہ کریں اور اپنے آپ کو جیتمانے کے لیے ارے میں حق پر ہوں بھائی میں صحیح ہوں صحیح ہو حق پر ہو تقرار ختم کر دو ختم کرو آکا صلی اللہ کا میں ذمہ دار ہوں پتہ چلتا ہے کتنی گفلت میں زندگی گزاری ہے. میری چوبیس سال ہے اٹھارہ سال اگر ایک شعور آنے میں اٹھارہ سال ہوتے ہیں تو پچھلے چھ سال تو میں نے گفلت میں گزار دیا یہاں کے چل رہا ہے کہ دوزک کیا ہے جنت کیا ہے ماں باپ کیا ہیں عالمی مدین بھر کر مدینہ میں پورے ماہ کے متقفین کی مدنی بہاریں ہیں الحمدللہ اور خوب خوب علم دین سیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم جو کارکردگی جو روز صبح ہمیں مل رہی ہے کہہ سکتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں تحجد پڑھنے والوں کا اضافہ سینکڑوں کی تعداد میں قرآن کی تلاوت کرنے والے کا اضافہ سینکڑوں کی تعداد میں دیگر عبادات کرنے والے کا اضافہ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب اسلامی بھائیوں میں شامل فرمائے اور ہمیں بھی نیکی و پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وقت بہت کم رہ گیا ہے پہلا عشرہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا اب آگے کے یا ہم بھی یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی تیزی کے ساتھ گزر سکتے ہیں آپ بھی حمت کیجیے اور دعود اسلامی کے عالمی مدی مرکز پیدان مدینہ کا رخ کیجیے یا جہاں دعود اسلامی کے پورے ماں کا اعتقاف ہو رہا ہے وہاں کا رخ کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق توفیقہ فرمائے آمین بھی جاہین نبی جی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وََ وسلم صلو صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین وہ والسلام تو وسلام علیہ سیدم سلم یہ ابھی مدنی گلدستہ جو تھا اس میں بحث و تکرار یہ الفاظ آئے تھے اب تو مصروف تھے آپ سننے تھے سر سن؟ میرا خیال ہے وہاں مرا جھگڑا بحث و تکرار وہ چیز ہے جھگڑا اور چیز ہے نگرانی شوراگر سن رہے ہو تو جی جی وہ حادیض شریف جو ہے نا ہاں اس میں جھگڑا حادی شریف ہاں جھگڑا زبان سے ہی ہوتا ماراماری سے تھوڑی ہوتا ماراماری اور چیز ہے اب وہ مفتی صاحب نہیں کرنا لوگوں کو شاید غلط فیملی کیوں بحث تو کر سکتے ہیں بحث کے تو فوائد ہیں کہ جیسی بحث شادی میں اٹھ گئے وہاں سے مار لو مدنی گلدستہ روک دیا جائے جو ابھی سنایا گیا جب تک وہ ڈر لکھتا ہے سے پرستیش نہ ہو جائے اس کی ان